پلا سید محم د والا لایت کی ایک شفق لے کر میرے مصطفی میرے مصطفیٰ کفر کے کدھیروں میں کا طبق لے کر رہے کل مختوم جنگجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بیسویں سال اوکاس کے بازار میں قریش و کنانا اور قیس و اعلان کے درمیان ماضی قائدہ میں ایک جنگ پیش آئی جو جنگ فجار کے نام سے معروف ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ براز نامی بنو کنانا کے ایک شخص نے قیس اعلان کے تین آدمیوں کو قتل کر دیا اس کی قبر اوکاس پہنچی تو فریقین بھڑک اٹھے اور لڑ پڑے اس جنگ میں قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنے سن و کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دو پہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانا کا پلہ بھاری ہوا چاہتا تھا کہ اتنے میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مختولین گن لیے جائیں جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے چنانچہ اسی پر سلاح ہو گئی جنگ ختم کر دی گئی اور جو شر و عداوت پیدا ہو گئی تھی اسے نیست و نابود کر دیا گیا اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت چاک کی گئی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاوں کو تیر تھماتے تھے حلف الفضول اس جنگ کے بعد اسی حرمت والے مہینے زیقادہ میں حلف الفضول پیش آئی چند قبائل قریش یعنی بنی حاشم بنی متلب بنی اسد بن عبدالعزہ بن زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا احتمام کیا یہ لوگ عبداللہ بن جنان تمیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اون بھی پسند نہیں اور اگر دور اسلام میں اس اہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا اس معاہدے کی روح عذبیت کی تہہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیت کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبائل مخظوم جماح سہم اور عدیث مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے نے اس اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے پہلے معاہدہ طے کیا اور زبیری کا حق دلایا کشی کی زندگی گفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا البتہ یہ قبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی عوض چراتے تھے اور غالباً جوان ہوئے تو تجارت کی طرف منتقل ہو گئے کیونکہ یہ روایت آتی ہے کہ آپ صاحب بن یزید مغزونی کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور بہترین شریک تھے نہ ہیر پھیر نہ کوئی جھگڑا چنانچے صاحب فتح مکہ کے دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا کہ میرے بھائی اور میرے شریف کو مرحبہ پچیس سال کی عمر ہوئی تو حدرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے ابن ساخ کا بیان ہے کہ قدیجہ بنت قویلد ایک مزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں پورا قبیلے قریشی تاجر پیشہ تھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی امانت اور مکاری میں اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے قلام میسرا کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی آپ نے پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی جواب مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام نے آپ کے شیری اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز و راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت قدیجہ کو اپنا گم گشت گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے قاہ تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی بنت ممبا سے بنتے شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مزر شریک ہوئے. یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے بیس اونٹ دیے اس وقت حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال ایک اور روایت کے مطابق اٹھائیس سال تھی اور وہ نصب دولت اور سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے وطن سے تھی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت القاسم پڑی پھر حضرت زینب ام کلسوم فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ کے چھے ماہ بعد ہوئی قابع کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پینتیسہ سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے تانے قابع کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ قابع صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیوار کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور اس اس اس پر چھت نہ تھی اس قیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا عمارت قستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ کانے کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں کان کعبہ کسی بھی لمحے ڈھے سکتا تھا اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں اس مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کانے کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے اس میں رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی بلاخر ولید بن مغیرہ مخظومی نے ابتدا کی اور قدال لے کر یہ کہا کہ اے اللہ ہم قید ہی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے بعد دو کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا تعمیر کے لیے الگ, الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علاحدہ علاحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باقوم نامی ایک رومی میماد نگر تھا جب عمارت حیدر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حیدر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سر زمین حرم میں سخت خون خراب ہو جائے گا لیکن ابو میا مغزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لے لوگوں نے تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیت تشریف اللہ اللہ لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ہاضا امین رزینہ ہاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین ہے ہم ان سے راضی ہیں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی بیچ میں حضر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حضر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقرر جگہ پر رکھ دیا قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے قاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر چھ ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا اب کانے کعبہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں حضرت اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پشچم کی دیواریں بارہ بارہ میٹر ہے دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گرد نیچے ہر چہر جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسینما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی پچیس سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی تیس سینٹی میٹر ہے اسے شاز روان کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے وافر عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل قور و دائمی تفکیر اور حق کی قریب میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن قرافات میں سب لطف تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا آستانوں کا نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز محفوظ نہ تھی حتیٰ کہ لاتوزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا چنانچہ بعض کے حصول کے لیے نفس کی جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دقیل ہو کر رکاوٹ بن گئی ابن اسیر کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکے میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد نکلا اور ابھی مکے کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بقاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کاوا تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر رہے تھے حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو پتھر سے حفاظت رہے گی لیکن آپ زمین پر جا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند میرا تہبند اور آپ کا آپ کو مان دیا گیا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرم گہ کبھی نہیں دیکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیرنگ کردار فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ آداد کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامر سب سے خوش اخلاق سب سے موز ہم سب سے بڑھ کر دور اندیز سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفس خیر میں سب سے زیادہ کریم سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا کیونکہ کہ آپ احوال صالحہ اور قصال حمیدہ کے پیکر تھے اور جیسا کہ حضرت قدیجہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہ رستوں کا بندوبست فرماتے تھے مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مسائب حق میں ایانت فرماتے تھے اللہم وسا وی وسلی اللہ پیشکش رہی اللہ